اللهم بارك الله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير حضرات گرامی اللہ حضر جلال نے اس آیت مبارکہ میں جو سورت فاطر کی ایک آیت ہے مومنوں کے آخرت کے لحاظ سے تین درجے بتلائے ہیں مومن جس کے اندر توحید ہو ایمان ہو ان کے بھی آخرت کے لحاظ سے تین درجے بنتے ہیں ایک درجہ جو سب سے اعلی ہے اور بہت زیادہ نمبر لینے والا اونچے مرتبے والا جس کو قرآن و مجید نے بار بار السابقون کہا ہے السابقون السابقون آگے بڑھ جانے والے جن کے سب سے زیادہ نمبر ہوں اور دوسرا درجہ ان مومنوں کا ہے جن کو بغیر مشقت اور بغیر عذاب کے جنت تو مل جائے گی لیکن اعلی درجہ نہیں ملے گا جنت کے جو عام طبقات ہیں عام مرتبے ہیں وہ ان کو مل جائیں گے اس درجے کو قرآن مجید نے موختا سے کہا ہے اور تیسرا درجہ مومنوں کا اہل توحید کا وہ یہ ہے کہ ان کو سزا ملے گی سزا ملنے کے بعد ان کو جنت ملے گی ان کے گناہ ایسے ہوں گے کبیرہ گناہ ہوں گے کہ اگر اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے اللہ چاہے تو انبیاء صالحین نیک لوگوں کی سفارش اور دعاؤں سے ان کو معاف کر دے اگر اللہ چاہے تو ان کو پہلے آگ میں ڈالے ان کی صفائی کرے اور پھر ان کو اللہ حضل جلال جنت میں داخلہ عطا فرما دے اس طبقے کا نام قرآن مجید کے اندر ظالم النب سے ہی ہے کہ یہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے ان تین طبقات کے علاوہ جو کافر ہوں گے مشرق ہوں گے ان کو کبھی بھی اللہ کی جنت نصیب نہیں ہوگی یہ تینوں درجے مومنوں کے ہیں اور اہل توحید کے ہیں اللہ حضر الجلال فرماتے ہیں انا ہو یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنت واہ وَا نار کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اللہ حضر جلال نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ مال ظالمین امن انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس لیے بھائیوں جس آدمی کی موت کفر کے اوپر ہو یا شرک کے اوپر ہو اس کو تو اللہ تعالی کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالیں گے ہمیشہ ہمیشہ آگ میں چلے گا ان اللہ علیہ فروشرا کبھی اق فرو معادون اظال کلیم یشا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرق کو معاف نہیں کریں گے باقی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے معاف فرما دیں لیکن مشرق کو معاف نہیں کریں گے بہرحال میرے بھائیو اہل ایمان اور اہل توحید کے بھی تین درجے ہیں آئیے غور کریں کہ ہمیں کون سا نمبر لینے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کون سا درجہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے یہ جسم جو بڑا نازک ہے نہ قبر کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے نہ حشر کی سختوں کو جہنم کی سختوں کو برداشت کر سکتا ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو جنت میں چلے جائیں جیسے کیسے بھی چلے جائیں سجا مل بھی جائے اللہ تعالی ہمیں جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ رکھے بھائیو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے آرزو اور دعائیں ہونی چاہیے کہ ہم سب سے اونچا درجہ لیں سب سے اعلیٰ درجہ لیں جنت الفردوس میں اپنی جگہ بنائیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین لوگوں کا ساتھ ہمیں جنت میں نصیب ہو جائے دنیا کے لحاظ سے ہم بڑا اونچا درجہ لینے کی کوشش کرتے ہیں بھائیو دنیا تو ختم ہونے والی ہے آپ جتنا چاہیں اپنا معیار اونچا کر لیں آخری یہ ہاتھ سے چھن جانے والی ہے وہ فیض علی کا فلیتانا ہمیں چاہیے کہ جنت کے اعلیٰ درجے لینے کے لیے ہم کوشش کریں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہمارے پاس رہیں گی ساوکون السابقون کے اندر شامل ہو جائیں اللہ نے خود فرمایا سلا تم اللی ن وقلیل القرین کہ یہ درجہ پہلے لوگوں میں تو کافی لوگ اس کے مستحق ہوں گے لیکن پیچھے آنے والوں میں بہت سے تھوڑے لوگ اس اعلی درجے کو لے سکیں گے سلط من الین صحابہ کرام میں تابعین میں پہلے دور کے مومنوں میں بہت سارے لوگ اعلی نمبروں سے پاس ہوں گے لیکن وقلیل من الاخرین اور جو بعد میں آنے والے ہیں جب فتنے کا دور گناہوں کا دور فسکو فجور کا رواج تو اس دور میں سب پریشانیوں مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے جو اونچا درجہ لے گا اللہ حضر جلال فرماتے ہیں کہ وہ بہت وہ تھوڑے لوگ ہوں گے میرے بھائیو آئیے یہ درجہ لینے کے لیے آگے بڑھیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا دیکھیں ظالم الب سے ہی وہ لوگ ہیں وہ مومن ہیں جن میں ایمان بھی ہے توحید بھی ہے لیکن کبیرہ گناہ بھی ہو گئے اور وہ موت سے پہلے پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں کروا سکے اور فرائض بھی انہوں نے چھوڑے یہ ہے ظالم ال نب فرائض بھی چھوڑے اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب بھی بنے یہ ظالم النب سے ہی ہیں اور عام پاس ہونے والا طبقہ وہ کون ہیں کہ جنہوں نے فرائض کو نہیں چھوڑا اور کبائر کا ارتقاب بھی نہیں کیا لیکن نفل سنتیں اور اعلی درجے لینے کے لیے بھی انہوں نے محنت نہیں کی بھائیو سابقون سابقون وہ ہیں کہ جو فرائض پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں پانچ فرض نوازیں اہتمام کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ سنتیں اور نفل بھی ادا کرتے ہیں رمضان کے روزے فرض رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں فرض زکوۃ دینے کے ساتھ ساتھ وہ عام نفلی صدقات خیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں فرض حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نفل حج بھی ادا کرتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں ذکر اذکار بھی کرتے ہیں دعائیں بھی پڑھتے ہیں یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کرنا اور نوافل کا اہتمام کرنا یہ سابقون سابقون کی علامت ہے اور دوسری طرف وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں صرف محرمات کو ہی نہیں چھوڑتے بلکہ مکروہات سے بھی بچتے ہیں یہ ہے السابقون السابقون میرے بھائیو فرض نمازوں کے فرائض کے ساتھ ساتھ آپ سنتوں کا بھی اہتمام کیا کریں آئیے دیکھیں پانچ نمازوں میں جو سنتیں ہیں ان کا آپ بہت اہتمام کریں ہم فجر سے شروع کرتے ہیں فجر کی نماز کے دو فرض ہیں دو فرض ہیں اور دو سنتیں ہیں فرضوں کے ساتھ ساتھ ان سنتوں کو بھی آپ نہ چھوڑا کریں رکعت فجری خیر من منت وما میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں ایک طرف ہوں فجر کی دو سنتیں ایک طرف ہوں اور پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر خزانے جواہر موتی اور دولت ہے یہ ایک طرف ہو آپ نے فرمایا کہ رکھا تل خیر و محنت دنیا و مافیحا. یہ فجر کی دو رقطیں دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر خزانے ہیں سب سے بہتر ہے اس لیے آپ ان سنتوں کو کبھی نہ چھوڑا کریں اگر آپ مسجد میں آتے ہیں فرضوں کی جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر آپ یہ دو سنتیں اس وقت نہ پڑھیں بلکہ فرضوں کے ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ دو سنتیں فرضوں کے سلام کے بعد آپ یہ دو سنتیں اسی وقت ادا کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے ادا و قیمت سلاط فلاں سلاطا عل کہ لوگوں جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر فرضوں کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے فجر کی فرضوں کی جماعت کھڑی ہو گئی کوئی شخص اگر اس وقت آ کر سنتیں پڑتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاسل اس کی یہ نماز ہی نہیں ہے اس کی سنتیں اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوں گی بلکہ اس کو چاہیے شریعت نے آسانی رکھی ہے کہ جب فرضوں کا سلام پھرے تو بعد میں اٹھ کر وہ فجر کی دو سنتیں ادا کر سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے فرضوں کی نماز پڑھائی فجر کے فرضوں کی نماز پڑھائی اسلام پھیر کر آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑے ہو کر دو رختیں پڑھنے لگا آپ نے اس سے پوچھا اصلاح تو سب ہے کیا فجر کے چار فرض ہیں دو آپ نے ہمارے ساتھ پڑھے اور دو پھر آپ نے اوپر کر پڑھ رہے اس نے کہا نہیں nah جی میں فرض نہیں پڑھ رہا آپ کے ساتھ فرض میں نے پڑھ لیے دو سنتیں میری رہ گی تھی میں وہ پڑھ رہا اور سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا کہ اگر پہلی دو سنتیں رہ گی ہیں پھر کوئی حرج نہیں آپ پڑھ لو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس لیے بھائیو لوگ ڈرتے ہوئے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اگر آپ فرضوں کی نماز سے پہلے سنتیں نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ سورج نکلنے تک آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور سورج نکلنے کے بعد آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں جب یہ غلط فتویٰ لوگوں کو بتا دیا گیا تو اب لوگوں نے ایک اور شریعت کی مخالفت شروع کر دی سوچا کہ ہم سورج نکلنے تک کیسے بیٹھیں گے ہر آدمی مصروف ہے کسی کو کوئی کام ہے سوچا کہ سورج نکلنے تک بیٹھنا پڑے گا تو اس کا حل کیا نکالا کہ ادھر جماعت کھڑی ہے اور ایک کونے میں ہو کر فجر کی سنتیں پڑی جا رہے ہیں مسجد کے ایک کونے میں فجر کی سنتیں پڑی جا رہی ہیں دوسری طرف فرضوں کی جماعت کھڑی ہے بہرحال آپ سنتوں کو نہ چھوڑا کریں ان کا اہتمام کریں بھائیو اسی طرح زہر کی نماز ہے چار فرض ہیں ان چار فرضوں سے پہلے بھی سنتیں ہیں اور بعد میں بھی سنتیں ہیں بہتر یہ ہے سابقون السابقون میں شامل ہونے کے لیے بہتر یہ ہے کہ فرضوں سے پہلے بھی چار سنتیں پڑیں زہر کے فرضوں سے پہلے اور زہر کے فرضوں کے بعد بھی آپ چار سنتیں پڑھا کریں یہ زیادہ افضل ہے اس کا کتنا سواب ہے یہ آپ غور سے سن لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منفا برالا اربائن قبل زہر و اربائن ہر اللہ علی النار جو شخص ظہر کے فرضوں سے پہلے چار سنتوں پہ ہمیشگی کرے اور فرضوں کے بعد اربائن بعد میں بھی چار سنتوں کے اوپر ہمیشگی کرے صبر کرے ہر اللہ نار اللہ النار اللہ حض اس آدمی کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا اس لیے بھائیوں چار سنتوں کا پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ زیادہ افضل ہے اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم زہر کی نماز سے پہلے چاہ رکھتے ہیں اور زہر کی نماز کے فرضوں کے بعد دو رکھتے ہیں. کم از کم آپ ضرور پڑا کریں اس کا کیا سواب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہا فضا اللہ زن تئی فی رکھا تنفیل یوم ول بہن الاحو فی الجنہ کہ جو شخص رات اور دن میں بارہ رکھتے پڑھ لے بارہ رکھتے بارہ رقتیں کیسے بنتی ہیں غور سے آپ یہ ان کو گنے دو رقتیں فجر کی سنتیں چار زہر سے پہلے اور دو زہر کے بعد کتنی ہو گئی آٹھ اور دو مغرب کی نماز کے بعد دو سنتیں دس اور دو سنتیں عشاء کی نماز کے بعد یعنی اس حدیث کے اندر زور سے پہلے چار بعد میں دو آپ نے فرمایا جو بارہ رقتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ حضر جلال اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے بھائیو آپ اصر کے چار فرضوں سے پہلے بھی کوشش کریں کہ چار فر... کے چار سنتیں ادا کر لیں اثر کے فرضوں سے پہلے چار سنتیں ادا کر لیا کریں ان کو سنتیں کہہ لیں نفل کہہ لیں ایک ہی بات ہے اسے کیا فائدہ ہوگا السابقون السابقون جو اعلی درجہ لینے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں اس کا فائدہ پتا کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے آپ کے لیے اس ہستی کی دعائ رحمت کہ جس سے دعا کرانے کے لیے صحابہ ترستے تھے اور جن کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کے حق میں قبول کر لیا کرتے تھے وہ کون سی ہستی ہے سب سے اعلی اور سب سے برتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے صحابہ آتے ہیں دعا کراتے ہیں حضرت ابو وہ رہا کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا ہے اللہ نے دیکھیں کیسے عظیم شان ہیں ان مومنوں کے بیٹا سب سے زیادہ دیشے بیان کرنے والا محدث ابو حرا داؤس کے قبیلے سے یمن کے علاقے سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں ساتویں ہجری میں آئے اکابر صحابہ کے بعد میں آئے لیکن پھر ایسے چمٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لگے ایسے جڑے کہ سب صحابہ سے زیادہ حادیث بیان کرنے والے حضرت ابو بہرا دل میں بڑی یہ تکلیف ہے بڑی درد ہے کہ میری ماں یہ کفر کی حالت پہ ہے گئے مسجد میں گئے غمگین ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو را کیا بات ہے آج تو آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے غمگین نظر آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی پریشان ہے کہ ماں تو ایمان نہیں لا سکی اللہ نے مجھے دین اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا آپ سے ایک گزارش اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری ماں کی ہدایت کی ایمان کے لیے دعا کر دیں آپ نے فرمایا ابو بحرارا کیوں پریشان ہوتے ہو ہاتھ اٹھائے دعا کر دے دعا کر دے حضرت ابو بحرارا رضی اللہ تارا ہو گھر میں گئے دروازہ بند ہے اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی نہا رہا ہو دروازہ کھٹایا جواب نہیں مل رہا پھر کھٹکھٹایا جواب نہیں ملا تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کون ہے کہنے لگی ابو ہو رہ ہوں کہنے لگی آپ ٹھہر جائیں ذرا رک جائیں نہا کر فارغ ہوئی کہنے لگیں بیٹا آپ مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دیں وہ الفاظ مجھے بھی بتا دیں جن کا اقرار کر کے میں بھی ایمان کی دولت کے ساتھ سرفراز ہو جاؤں مسلمان ہو گئیں بھائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی اس آدمی کے لیے جو عصر کے فرضوں سے پہلے چار رقطیں نفل یا سنت ادا کر لے رحم ملا حمران رحم ملا حمران اللہ رحمت کرے اس آدمی پر اللہ کی رحمت ہو اس انسان پر سلح اربان قبل العصر جس نے عصر کی نماز سے پہلے چار رقطیں ادا کی ہوں اس لیے بھائیو عصر کی نماز سے پہلے بھی چار رقتوں کا اہتمام کر لیا کریں چار نہ بھی پڑھی جا سکیں تو دو پڑھ لیا کریں دو پڑھ لیا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نہ کل ہر دو ازانوں کے درمیان نماز ہے یعنی اذان اور اقامت کے درمیان اذان اور, اور اقامت کے درمیان نماز ہے تو چار نہیں تو کم از کم دو رقتیں پڑھ لیا کریں میرے بھائیوں مغرب کی نماز ہے تین فرض ہیں اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں پوری امت کا اجماع ہے کہ فرض تین رکھتے ہیں لیکن آگے اور پیچھے سنتیں بھی ہیں مغرب کی نماز کے آگے اور پیچھے سنتیں ہیں افسوس کہ مغرب کے فرضوں سے پہلی دو سنتیں ہمارے عام طور پر مسلمانوں میں اس کا رواج نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سنت کے اوپر مکہ کے اندر اللہ تعالی کسی کو مکہ کی زیارت حج اور عمرے کا موقع نصیب فرمائے مشت نبوی کی زیارت کی سعادت اللہ حضل جلال نصیب فرما دے وہاں جا کر بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہتے ہیں جی یہ تو ساری عمر ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا یہاں دو رختیں بھی پڑی جاتی ہیں اذان کے بعد ازان کے بعد دو رکت سنت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ کا فعل بھی ہے اور آپ نے صحابہ کرام کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر خاموشی بھی اختیار کی یعنی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے آرڈر دے دیں یا آپ نے خود عمل کر کے دکھایا ہو یا آپ کے سامنے عمل کیا گیا ہو اور آپ خاموش رہے ہوں یہ تینوں انداز مغرب سے مغرب کے فرضوں سے پہلے کی سنتوں کے اندر موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب کہ لوگوں مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرو سنتیں پڑھا کرو یہ کون سا انداز ہے حکم امر کا اور دوسرا کون سا انداز ہے حضرت ابو حریرا رسی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے فرضوں سے پہلے دوڑتے پڑا کرتے تھے صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے اور تیسرا انداز صحیح مسلم کی روایت ہے صاحبہ کہتے ہیں کہ اذان کے بعد بسط نبوی کے اندر صحابہ کرام اذان ختم ہونے کے بعد جلدی جلدی ستون ڈھونڈتے تھے ستونوں کے پیچھے ہو کر دو رکھتے پڑتے تھے باہر سے آنے والا اجنبی مسافر وہ سمجھتا کہ فرضوں کی جماعت ہو گئی ہے اور یہ لوگ بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہوں گے حالانکہ وہ پہلے والی سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام پڑھتے تھے اس لیے بھائیو افسوس ہے کہ عام ہماری جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں کسی سنت کے بارے میں لکھا ہوتا ہے موقدہ کسی کے بارے میں غیر موقعہ اور کوئی نفل لکھے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کسی کتاب میں مغرب کے فرضوں سے پہلے والی دو رکھتے ہیں نہ تو یہ سنت موقع میں لکھا ہوتا ہے نہ غیر مقدہ میں لکھا ہوتا ہے نہ نفلوں میں لکھا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ جس سنت کے لیے آپ کا قول بھی ہو آپ کا فیل بھی ہو آپ کی تقریر بھی ہو کیا وہ موقعہ نہیں بنتی جس سنت کے لیے آپ نے آرڈر بھی جاری کیا خود کر کے دکھایا اور صحابہ کرام کو کرتے ہوئے دیکھا تو کیا وہ سنت موقدہ نہیں بنتی اس سے بڑی تاکید اور کیا ہے اس لیے مغرب کی اذان کے بعد فرضوں سے پہلے دو سنتوں کی بڑی تاکید کی ہے اور یہ سنت موقع ہے ان کی بہت تاکید ہے وہ دو رختیں پڑھا کریں گھروں میں خواتین مائیں اور بہنیں وہ بھی پہلے دو سنتیں پڑھیں بعد میں تین فرض پڑھیں اور تین فرضوں کے بعد پھر دو سنتیں ادا کریں بھائیو اسی طرح عشاء کی نماز ہے عشاء کے فرضوں سے پہلے دو رختیں ادا کرنا یہ سنت ہے کوئی چار پڑلے پہلے آ جائے وہ اس سے زیادہ بہتر کم از کم دو رقطیں آپ ادا کریں اس کی دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا بینا کلیہ ادا نہیں نسلا کہ ہر دو ازانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے اس لیے عشاء کے فرضوں سے پہلے بھی آپ دو رقطیں پڑھیں اور جب عشاء کے فرض پڑھ لیں بعد میں آپ دو سنتیں ادا کریں دو سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر آپ وطر پڑھ لیں وطر کا آپ کو اختیار ہے ایک پڑھ لیں تین پڑھ لیں آپ پانچ پڑھ لیں سات پڑھ لیں نو پڑھ لیں یہ وطر بھی سنت ہیں واجب نہیں ہیں ان کا بھی آپ میرے بھائیوں اور اہتمام کریں میں یہاں ایک بات چلتے چلتے بتا دوں یہ مجھے پرسوں ہی کسی نے بتائی کہتے ہیں جی ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی پانچ نمازیں پوری ہو جاتی ہیں وہ کہتا ہے جی باقی تو میں کچھ پڑھ ہی لیتا ہوں لیکن اشا کی نہیں پڑی جاتی وہ کہنے لگے جی کیوں ایشا کی کیوں نہیں پڑی جاتی وہ کہنے لگے جی یہ سترہ رکھتے کون پڑے اتنی یہ تعداد ہے یہ سترہ رکھتے کون پوری کرے وہ ہمارے دوست بھی ہیں عالم بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ سترہ رکھتے آپ پوری کریں بھائی آپ اگر جماعت کے وقت مسجد میں آتے ہیں تو چار فرض بعد میں دو سنتیں اور ایک متر پڑھ لیں آپ کے فرض تو ادا ہو جائے گا اور ساتھ یہ سنتیں اور وطر بھی ہو جائے گا وہ کہنے لگا جی اچھا میں آج کے بعد عشاء کی نماز میں غفلت نہیں کروں گا اگر یہ معاملہ آسان ہے تو آج کے بعد عشاء کی نماز میں غفلت نہیں کروں گا میرے بھائیو ان نمازوں کے ساتھ کئی رکھتے ہم نے یہ ادھر ادھر سے اپنی طرف سے ہی ملا دی ہیں آپ عشاء کے فرضوں سے پہلے دو رکھتے پڑھ لیں اگر آپ پہلے پہنچ گئے چار فرض پڑھیں اور بعد میں دو رکھتے سنت ادا کریں تین وطر پڑیں تو زیادہ بہتر ہے پانچ پڑھیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے سات پڑھیں تو اس سے زیادہ افضل ہے نو پڑیں تو اس سے زیادہ افضل ہیں لیکن وطر کو ادا کرنے کے لیے ایک بھی پڑھ لیں تو کافی ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا آپ کا ارشاد گرامی سنیں من احبا تیرا بے واحد و من احب ان بے صلاح صن فلی فل جائے ایک متر پڑھتے ہیں انہو ہو وہ ایک فقیر صحابی ہیں سمجھدار صحابی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متر پڑھتے ہیں تو کیا ہو گیا بھائیو ان فرضوں سے آگے اور پیچھے والی سنتوں کا نوافل کا اہتمام کریں اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی آپ کو بتلاتا جاؤں اگر سنتیں فرضوں کے ساتھ قضاء ہو جائیں تو جب آپ فرضوں کی قضاء دیں تو کیا ساتھ سنتوں کی بھی قزا دیں یا نہ دیں ہمارے بھائیوں نے شاید آسانی کے لیے ویسے نیت تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی خیر کی ہوگی آسانی کے لیے کہ جب زور کی نماز میں کوئی مصروفیت آئی تو کہا چلو اصل کے ساتھ اس کو قزا کر لیں اچھا اس قزا کے دو فائدے اٹھائے ایک تو یہ کہ چلو ایک ہی دفعہ دو نمازیں پڑی جائیں گی ذہن میں سوچ لیے چلو یہ قضا ہی پڑھ لیں گے اور دوسرا جب اس کو قزا پڑھا تو سنتیں چھوڑ دیں سنتیں چھوڑ دیں اور ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ سنتوں کی قزا نہیں ہوتی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی بھائیو یہ تصور غلط ہے اول تو بلا ازر آپ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں نہ لے جائیں نمازوں کو وقت پہ پڑھنے کی کوشش کریں ان نسلات کا کان میں تھا وقت پہ پڑھیں لیکن اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے کسی کو تو ایک نماز کو لیٹ کر کے دوسری نماز کے وقت پہ پڑھنا پڑتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جیسے فرضوں کی قضاء دے رہا ہے اسی طرح ساتھ سنتیں بھی پڑھ لے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے یہ کیسی بات ہوئی ایک تو فرضوں کو لیٹ کیا جماعت اور وقت پہ نماز پڑھنے کے اجر سے محروم رہا اور دوسرا سنتوں کو چھوڑ دیا ان کے اجر اور ثواب سے محروم رہا سنتوں کی قدا یہ تصور میں اپنی طرف سے آپ حضرات کو نہیں دے رہا بلکہ میں دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر فرض قدا ہو جائیں تو فرضوں کو پڑھیں تو بھائیوں ساتھ سنتیں بھی پڑھیں اس کی میں آپ کو دو دلیلیں اور دو حدیثیں سناتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے آپ اور آپ کے صحابہ کرام بیٹھ گئے لیٹ گئے سو گئے یہ میں نے آپ کو واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے سوئے رہے یہاں تک کہ سورج نکلا اور سورج کی تیز دھوپ پڑی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اٹھے آپ بتائیں کہ فجر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا نا سورج نکلایا آپ نے فرمایا کہ اس وادی میں شیطان ہے یہاں سے نکلو یہاں آپ نماز نہیں پڑھیں گے دوسری جگہ پہ جا کر نماز پڑھیں وہاں سے نکلے دوسری جگہ پہ, پہ پہنچے وہاں پہلے اذان کہلوائے پھر آپ نے فجر کی سنتیں پڑھیں تو یہ سنتوں کی قدا ہے یا نہیں فجر کی سنتیں پڑھیں پھر آپ نے فرضوں کی جماعت کرائی اقامت کہی حضرت بلال رسی اللہ تعالی انہوں نے اور آپ نے فرضوں کی جماعت کرائی تو یہاں اس حدیث میں فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا سورج نکل چکا تھا پھر بھی آپ نے فرضوں کے ساتھ سنتوں کی بھی قضا دی ہے اور دوسرا واقعہ کہ آپ ظہر کی نماز کے فرض ادا کر کے بیٹھے تھے تو ایک قافلہ آ گیا آپ کے پاس آ کر بیٹھا باتیں کرنے لگے مسائل پوچھنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا آپ زہر کے بعد والی دو سنتیں نہ پڑھ سکے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور بعد میں جب دو رقتیں پڑھی تو صحابہ نے پوچھ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے پوچھ لیا حضرت میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ نہا نے پوچھ لیا ایک اور بھی صحابی کا تذکر آتا ہے انہوں نے پوچھ لیا آپ نے فرمایا کہ یہ دو رقطیں میں وہ پڑھ رہا ہوں کہ زور کی نماز کے بعد والی دو سنتیں میری رہ گئی تھیں قافلے کے آنے کی وجہ سے اب میں ان کی قضا دے رہا ہوں وہ دو سنتیں پڑھ رہا ہوں بھائیو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ فرض ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سنتوں کی قزا بھی دیں بلکہ نماز کے اندر ہی نہیں آپ نے اعتکاف کو بھی آپ نے قزا کر کے رمضان کے بعد دس دن احتکاف بیٹھے تھے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان اور کے اندر اعتکاف بیٹھنے لیکن ایک دفعہ آپ رمضان میں احتکاف نہ کر سکے تو اس کی ادائیگی اس سنت کی قزا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں دی شوال کے دس دن پھر آپ نے اس کے بدلے احتکاف کیا تو بہرحال بھائیوں فرضوں کے ساتھ ساتھ آپ سنتیں ادا کیا کریں سنتیں ادا کرنے کا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے کئی ہمارے بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سعودی عرب میں گئے وہاں تو لوگ سنتیں پڑھتے نہیں پتہ نہیں یہ بات کیسے کہہ دی جاتی ہے کہ وہ سنتیں پڑھتے ہی نہیں بھائی ممکن ہے سفر میں آپ نے ان کو دیکھا ہو اور سفر میں وہ سنتیں نہ پڑھتے یا مسجد میں وہ سنتیں نہ پڑھتے ہوں گھر میں جا کر پڑھتے ہوں اور اگر کسی نے ایک آدھ آدمی کو دیکھ بھی لیا کہ وہ صرف فرض پڑھتا ہے سنتیں نہیں پڑھتا تو وہ اس کا اپنا عمل ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے ویسے جن لوگوں کے ساتھ ہم رہے جن کے ساتھ پڑھتے پڑھاتے رہے اور جن کے ساتھ ہماری رہسیں رہی اس کے بعد بھی اپنے یہ بھائیوں کو کئی دفعہ ملنے کا موقع ملا ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ سنتوں کا نوافل کا ہم سے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں بہرحال عصاب خون اسابقون میں اپنا نام لکھانے کے لیے آپ سنتوں کا بھی اہتمام کریں اور بھائیوں اسی طرح فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں نفل نمازوں میں ایک تو تحجد کی نماز آتی ہے جو ایک مستقل نماز ہے رات کو آپ سونے لگیں تو نیت کر کے سوئیں کہ میں تحجد کے وقت اٹھوں گا نیت کر لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو نیت کر کے سوئے کہ میں اذان سے پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا نماز پڑھوں گا فالبت ہوا ہی نہ لیکن ہوا کیا جب سو گیا تو پھر اس کو پتہ نہ چلا نیند غالب آ گئی اور وہ صبح تاجد نہ پڑھ سکا تحجد کا وقت ختم ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان مانوا و نو مو کہ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس کی نیت سے ہی اس کے ناما مال میں تحجد کا سواب لکھ دو باقی جو ساری رات سویا رہا ہے یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا اسے نیت کی تھی نا کہ صبح اٹھوں گا بھائیو راتیں لمبی ہو رہی ہیں اور دن چھوٹے ہو رہے ہیں یہ سیزن کی راتیں ہیں ان حضرات کے لیے جو راتوں کو اٹھیں اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑ مانگیں جھولیاں پھیلائیں اور اپنی آخرت کو بنا لیں آخرت کو بنانے کا بازار لگتا ہے لمبی راتیں ہوتی ہیں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے تحجد آسان ہو جاتی ہے رحم اللہ ہومران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس آدمی پر جو رات کو اٹھا اپنی بیوی بی کو اٹھایا نہ اٹھی تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے اور دونوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دورکت ادا کی اللہ کی رحمت ہو اس خاتون پر جو صبح اٹھی اپنے میاں کو بھی اٹھایا نہ اٹھ سکا تو اس کے موں پہ پانی کے چھینٹے مار کر اس کو اٹھایا اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ حضور جلال اس اپنی بندی کے اوپر بھی رحمت فرمائے یہ دعا ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ نے فرمایا کہ یہ میاں بیوی دو رقطیں ادا کر لیں کوتیبا من کیرین اللہ کثیر و کی اللہ کے فرشتوں کے پاس ایک رجسٹر ہے جس میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں ذاکرین اللہ کثیرہ و ذاکرات کہ جو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے بندے اور اللہ کی بندی ہیں کثیرہ ذکرن کثیرہ فضکر اللہ کثیرہ اس رجسٹر میں نام لکھانے کے لیے کم از کم میاں اور بیوی بی دو رقطیں ادا کر لیں اذان سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا نام ازاکرین از اللہ کثیرن و ذاکرات کے رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں تحجد کا اہتمام کریں اور اسی طرح اشراق کا اہتمام کریں سورج نکلنے کے بعد آپ دو رقط نماز ادا کیا کریں یا چار رقت نماز ادا کریں دو رقطیں پڑھیں تین سو ساٹھ جوڑ کا صدقہ ہو جائے گا تین سو ساٹھ جوڑ ہے انسان کے اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیے اب اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ میں نے تمہیں تین سو ساٹھ جوڑ دیے ہیں ہر روز ان کا صدقہ ادا کرو ہر روز ان کا سب کا ادا کرو ان جوڑوں کے ساتھ ہر جوڑ کے ساتھ نیکی کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سبحان اللہ کہتا ہے الحمد کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ جوڑوں کے سب کے ادا ہو رہے ہیں کوئی نیکی کا حکم دے دے برائی سے روک دے کسی غریب کی مستحق کی مدد کر دے یہ جوڑوں کا صد ادا ہو رہا ہے صحابہ نے پوچھ لیا کہ تین سو ساٹھ صدقے ہم کیسے ادا کریں آپ نے فرمایا کہ سورج نکلنے کے بعد دو رقتیں ادا کر لو تین سو ساٹھ جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا تین سو ساٹھ جوڑ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں رکو میں سجدے میں اور بھائیوں اگر چار رقتیں پڑھ لیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں حدیث میں اے آدم کے بیٹے تو دن کے شروع میں چار رقتیں میرے لیے پڑھ لے میں پھر پورا دن آپ کا ضامن اور کفیل بن جاؤں گا سارا دن اللہ تعالیٰ کی کفالت اور ضمانت میں انسان آ جاتا ہے چار رختیں پڑھ لیں بھائیو چاشت کی نماز جب دھوپ تیز ہو جائے اور زمین گرم ہو جائے تو یہ سلاط الین ہے سلاط الابین ہے یہ دو رقتوں سے لے کر بارہ رقتیں اس نماز کی ہیں اور یہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جو اوابین میں ہوں یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں بھائیوں نفل نمازوں میں سلاط تسبیح بھی آتی ہے سلاط تصبی بھی آتی ہے اور سلاط تسبیح کی نماز کا درجہ بہت زیادہ بتلایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا اے چچا میں آپ کو ایک توحفہ نہ دے دوں ایک ہدیہ نہ دے دوں ایک قیمتی چیز نہ دے دوں چاچا نے کہا کہ بیٹا ضرور بتاؤ فرمایا ایسا ہتھیار دیتا ہوں آپ کو جس سے آپ کی زندگی کے گناہ دھل جائیں بڑے ہوں چھوٹے ہوں اعلانیاں کیے ہوں چھپ کر کیے ہوں اور وہ گنا آپ نے آپ کی اس طرح دھل جائیں بالکل آپ پاک صاف ہو جائیں اور وہ گناہ ریت کے ٹیلوں کے ذرات کے برابر بھی ہوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو حضرت عباس کہنے لگے کہ یہ وظیفہ اور ہدیہ تو آپ مجھے ضرور بتائیں آپ نے فرمایا کہ تسبیح نماز پڑھ لیا کرو سلات توبہ بھی ایک نفل نماز ہے بھائیو گناہ ہو جائے گناہ ہو جائے وضو کریں دو رقط نماز ادا کریں اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں سلاط استخارہ کا بھی آپ اہتمام کیا کریں تو عصابقون عصاب میں شامل ہونے کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ محرمات کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ آپ نفلوں کا سنتوں کا بھی اہتمام کریں نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور سب بھائیوں کو عمل کی توفیق دے آمین واقدا ون الحمد اللہ اللہ منصور و المسلم اللہ مدمردین اللہ مردان و مرد المسلمین وشفافی لا شفا اللہ شفا و کا شفا اللہ درس یہ دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کئی سالوں سے قزا نمازیں ادا کی جانی چاہیے یعنی قضاء عمری وغیرہ اس بھائی اگر انہوں نے پہلے غفلت کی زندگی گزاری ہو ہونے کے بعد فرض نمازیں ان کی چار سال پانچ سال دس سال رہ گئی ہوں تو بعد میں ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ مسلمان بننا چاہیں پانچ وقت کی نمازوں کو ادا کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے جو اس کی پہلی زندگی میں نمازیں فوت ہو گئیں تو بھائیو اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے اصل میں مجھے کئی دفعہ یہ تعجب ہوتا ہے کہ کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں یا غلط فتوے ایسے ہوتے ہیں فتوا دینے والے کی تو شاید نیت اچھی ہو ہم اس کی نیت کے بارے میں کچھ نہیں کہتے لیکن اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے فتوا بھی غلط ہوتا ہے اور اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے ایک تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور دوسرا یہ مسئلہ ہے جو ابھی ایک بھائی نے لکھ کر دیا ہے کہ اگر دس سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں اور بعد میں وہ نمازیں شروع کر لے تو کسی موری صاحب سے پوچھا کہ جی دس سال تو میں نمازیں نہیں پڑھ سکا تو موریہ صاحب نے کہا جی اب آپ ایسا کریں کہ آئندہ دس سال تک آپ ہر نماز ڈبل ڈبل پڑھا کریں آئندہ دس سال تک آپ ڈبل ڈبل نمازیں پڑھا کریں اچھا اللہ کے بندے سوچا ہی نہیں تو انہیں کہ ایک ایک نماز پڑھنی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے یہ ڈبل ڈبل کیسے پڑھے گا شیطان آ کر اس کو کہے گا کہ بھائی س... یہ سترہ رکھتے نہیں پوری ہوتی تو یہ چوتیس کیسے پڑھ لے گا اسے تو دس یا بارہ نہیں پڑی جاتی تو یہ بیس بے کیسے پڑے گا ایسا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا کہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیا کہ اس کو گمراہ کرے نماز کی طرف ہی نہ دے تو بھائیو اللہ سے توبہ اور استغفار کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو مصیبت ڈال دیں کہ جو اس نے نیت کاری لیے اگر کوئی خوف اس کے دل میں آ ہی گیا ہے تو اس کو بگائے یہ فتوا بھی غلط ہے اور اس فتوے کے بڑے مزیر اثرات ہیں اور بہت نقصان دے یہ فتویٰ ہے بھائیو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے آپ اللہ کے دربار میں خالص توبہ کر لیں معافی مانگ لیں عزم کر لیں کہ آگے سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا اللہ اتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے اتنا غفور الرحیم ہے کہ پہلے گناوں کو اللہ تعالیٰ یہ ختم ہی نہیں کریں گے بلکہ پہلے گناہوں کو نیکیوں میں لکھ دیں گے یہ اللہ کا کرم دیکھیں جو اللہ کے سامنے خالص توبہ کر لے فو لائے کا اللہ ہو سیات اللہ تعالیٰ ان کے گناوں کو بھی نیکیاں لکھ دیتے ہیں کوئی اللہ کے دربار میں آئے تو صحیح اس لیے اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں تو اس کو قزا عمری کے طریقے اور ڈبل نمازیں پڑھانے کے طریقے یہ سب غلط ہیں اللہ فرماتے ہیں سلف گناہ سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے باقی سلاط تصویر کا طریقہ پوچھا ہے یا اندہ بتائیں گے وقت کافی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے آمین